رسول الله أشهد أن محمد مدر اللہ علی الفلا فل علی فل یا تعمالنا الله کلام ذله و من یذل فلا هادی له الله لا, لا شریک له واشهد ان بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يضع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد ذلا وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما على تعالیٰ وعلى ولا علی ابراہیم انکمید المجید اللہ مبارک على محمد ول محمد علم لنا الا ما علمتنا ابراہیم انمید المجی سبانا ربشرحلی صدی و یسر عمری وحد العقدانی قولی لقت کال اللّہ سبحان شعیطان الرحیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اللّین في فل اقام الفلاۃب آطب الصاء امرو بالمعروف بنا ہو بول اللہ عقبۃ اللہ وعزت نے اپنا ایک حق اپنے بندوں پر قائم فرما دیا ہے جس حق کو پورا کرنے والا اور نبھانے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی بہتری اور خیر و برکت پر بر قائم رہے گا جبکہ جو لوگ یا جو قومیں اس حق کو پامال کر دیں گے تو اللہ رب العزت ان کے تمام حقوق پامال کر دے گا صحیح بخاری کی حدیث ہے بحق اللہ عدل اعباد یا گو وشوب ہی شیا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں یہ ایک حق تمام بندوں پر متعین ہے ہر وقت قائم ہے ہر رحدہ قائم ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ حق واضِ اللّہ اللہ عرض پر مل عشر کو بھی شعیٰ ہے کہ پھر اللہ ربر عزت ایسے بندوں کا ایک حق خود ہی اپنے ذمہ لے لے گا کہ انہیں کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا ان کے لیے راحتیں ہر قسم کی آسانیاں اور آسودگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوں گی یوں یہ حقوق کی ایک تقسیم ہے ایک حق اللہ کا ہے اور ایک حق بندے کا ہے اللہ تعالیٰ کا حق توحید ہے اور اس کی عبادت ہے اور بندے کا حق امن و سلامتی اور ہر طرح کی آفیت آ و عافیت دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو یقیناً اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا چنانچہ جو لوگ حقوق کی اس تقسیم کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے وہ ہمیشہ پر راحت زندگی گزاریں گے ان کی زندگی ایک حیات طیبہ کا نمونہ بن جائے گی اور جو لوگ حقوق کی اس تقسیم کو سمجھنے سے قاصر ہیں ان کے لیے قطع کوئی آفیت یا خیر و برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ ایک اساس کی حیثیت رکھتا ہے یعنی اثاسی طور پر ہر کام توحید کے ساتھ منسلک ہو پھر وہ کام بائیں سے برکت ہوگا بلکہ اللہ رب عزت کی طرف سے خصوصی انعامات حاصل ہوں گے جن کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخر سے بھی وہ اس حدیث میں اللہ رب العزت نے کبھی عذاب نہ دینے کا وعدہ کیا ہے اور اس سے مراد جہنم کا عذاب ہے لیکن اس کے ضمن میں دنیا کی تکلیفیں بھی آتی ہیں جب اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے بچاؤ فراہم کر سکتا ہے تو دنیا کے عذاب تو اس کے مقابلے میں بہت ہی معمولی ہیں یقینا یہ عذاب بھی ٹل جائیں گے لیکن اساس جو ہے وہ توحید باری تو ہے ان دنوں ہم اپنے یومِ آزادی کی تیاری کر رہے ہیں آزادی یقیناً ایک نعمت ہے مگر ہم اہل پاکستان کو یہ نعمت ایک وعدے کے ساتھ مشروط کر کے حاصل ہوئی تھی اور وہ وعدہ لا الہ الا اللہ کے اقامت پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ اثاس بالکل درست تھی یوں یہ مملکت ایک نظریاتی مملکت بن گئی اسی نظریہ کی بنا پر ہمیں اس مملکت سے محبت پاکستانیت ہم میں کوٹ کوٹ کے بھری ہونی چاہیے اس لیے کہ پاکستان کی اساس لا الہ الا اللہ ہے ایک وعدہ تھا جو ہر زبان پر تھا اور اللہ ربرعزت نے یہ مستقل ریاست مسلمانوں کو عطا فرما دی اب ضروری ہے کہ اس وعدے کی پاسداری کی جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمیں اجتماعی یا انفرادی پریشانیاں لاحق ہیں کسی بنا پر ہیں کہ اس وعدے کی پاسداری نہیں رہی اگر اگرچہ جی ہمارے مدبرین مفکرین مختلف اسباب متعین کرتے رہتے ہیں مگر وہ سب غلط سبب حقیقت میں ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حق توحید کی پامالی قوموں کی جو ترقی یا تنزل ان دونوں کی بنیاد کیا ہے فرمایا کہ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة رزقها من كل مكان اللہ مثلا قرتن کانت آمنت مطمئن یا تیح رسق و عددم بالکل مکان فقافرت بن عمل اللہ فضاک اللّہ لباس الجوع والخوف بیما کا میسن اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جس بستی کو تین نعمتیں میسر تھیں کا ننت ایک امن کی نعمت متمع اور دوسرا اطمینان کی نعمت ہر طرح کا سکون کوئی بد امنی نہیں تھی اور کوئی بے سکونی نہیں تھی اور تیسرا یہ تھی حارض و حراغم مینکل مکھان رزق کی فراوانی اس قوم کا معاشی نظام اور اس قوم کی اقتصادی بہتری یہ تین نعمتیں میسر تھیں اور یہی ہر قوم کی دنیا کی ضرورت ہر بندے کو امن چاہیے سکون چاہیے اور رزق کی فراوانی چاہیے اللہ تعالی نے یہ تینوں نعمتیں اس قوم کو عطا فرما رکھی تھی اگر اچانک اس قوم میں ایک مرض رونما ہوا فکاف وت بیان مل اور وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری شکری کے مرض میں مبتلا ہو گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکی شکر ادا کرنا تین طریقوں سے ایک زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا دوسرا عمل سے یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا یو افوا اس کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور کبھی اس کی نافرمانی نہ کی جائے اور تیسری صورت جو ہے وہ اعتقادی ہے کہ بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اسی کی دین ہے اسی کی ادا ہے اس کے عمر سے حاصل ہوتی ہیں کوئی غیر اللہ نہ تو ایک ذرہ پیدا کر سکتا ہے نہ اس کے پاس ایک ذرے تک کی ملکیت اور اختیار ہے اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے مالک ہے اور وہی وہ عطا کرنے والا ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی سب سے ٹھوس صورت ہے کہ اس کی نعمتوں کا اس طرح حق ادا کیا جائے اب یہ بستی پوری طرح مطمئن تھی یہ بچہ کس کے ساتھ تھا طالب العزت کی طرف سے یہ تینوں بنیادی نعمتیں اس قوم کو حاصل تھیں اور وہ قوم اس مرض میں مبتلا ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلل اور جو اس کا شکر ادا کرنے کا حق تھا اس حق سے پوری طرح غفلت تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا فضا کا اللہ لباس جو اب اللہ رب العزت نے اس قوم پر دو عذاب مسلط کر دیے بلکہ اس قوم کو دو لباس پہنا دی جس طرح لباس انسان کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے اس طرح ان دو عذابوں نے اس قوم کو ڈھانپ لیا لباس الجوڑ ایک بھوکھ کا لباس والخوف اور دوسرا خوف کا ڈر ہر قوم کے بنیادی طور پر یہ دو حق ہوتے ہیں ہر قوم کو ہر فرد کو ایک تو کھانا چاہیے دوسرا آمد اور سلامتی چاہیے اللہ تعالیٰ نے دونوں عطا فرمائی تھی مگر دونوں نعمت سرب کر لیں ابتداء اس قوم نے کی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی اللہ تعالیٰ کا ابتدائی معاملہ رحمت پر تھا خیر و برکت پر تھا اللہ نے سکون بھی دیا تھا امن بھی دیا تھا رزق کی فراوانی بھی دی تھی مگر ساری گڑبڑ اس قوم نے کی اور وہ ناشکری کے مرض میں ملوث ہو گئی تو پھر یہ سزا یقینی ہے، بس یہ تمام قوموں کے عروج اور زوال کی ایک داستان اور ایک تاریخ ہے حقیقت میں تعلق بلّہ جو ہے یہ ہر قوم کے ایک سہارا ہے جو قوم اللہ کے ساتھ جڑ جائے اللہ اس قوم کو ضائع نہیں کرتا اس کے حقوق ضائع نہیں فرماتا اور جو قوم یا فرد اپنا ناتا اللہ رب العزت سے توڑ لے تو اللہ رب العزت بھی اس کے حقوق سلب کر لیتا ہے اور اس قوم یا فرد کو اجتماعی اور انفرادی عذاب دے دیتا ہے تو قرآن پاک نے یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے ہر قوم کو بتا دیا ہے کہ تمہاری رفرد عروج اور ترقی کا راستہ کیا ہے اور تنزل اور ذلت کا راستہ کیا ہے اور یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو اس نظام کا حصہ بنائے کسی کا انتظار نہ کرے بلکہ خود ہی اپنے آپ کو اس نظام کا حصہ بنائے ہر شخص اللہ رب العزت کا شکر گدار بندہ بن جائے اور جو شکر کی تین صورتیں ہیں انہیں اپنا اپنائیں زبان سے شکر اور عمل سے یعنی اس کی اطاعت فرما برداری اور عقیدے سے یعنی یہ عقیدہ کے ہر نعمت اللہ تعالی کی خلق ہے اور اس کی دین اور اس کی عطا ہے کسی ایک ذرے پر بھی کوئی غیر اللہ قادر نہیں ہے اللہ تعالی ہی قادر مطلق ہے اور اس کے امر سے ہی یہ سب عطا کا سلسلہ قائم ہے یہ شکر کی سب سے واضح صورت ورنہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی نعمت بارش کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کیا نبی السلام کے فرمان کے مطابق وہ لوگ اسی عقیدے کی پاداش میں کافر ہو گئے اور جو کفر یا شرک میں مبتلا ہو جائے اللہ کو ان بندوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اللہ رب العزت اپنی تائید اور نصرت رحمت اور مدد کے خزانے اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے اور خاص بندے وہی ہیں جو اللہ رب العزت کی توحید کو صحیح معنیٰ میں سمجھیں اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آزادی یقیناً ایک نعمت ہے جس کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے آزادی سے مشروط وعدے کو فراموش کر دیا ہے یہ قدم قدم پر شرک کے اڈے یہ قبریں کبے اور یہ خانقاہی ندان اور پھر اہل پاکستان کی اکثریت شرک میں پوری طرح جکڑی ہوئی ہے تو پھر یہ قوم کیسے اللہ کی تائید اور نصرت کی حقدار ہو سکتی ہے پھر یہ غربت فقر خوف بد امنی قتل و غارت گری اور بے تحاشہ سارے امراض اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہوں گے کہ ہم نے اس آزادی کی نعمت کو پا کر اصل اساس کو فراموش کر دیا ہے اور یہ بات یاد رکھو آزادی کا حصول اس کی پہلی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی توحید ہی رسول اللہ علیہ وسلم نے دو ریاستیں قائم کی تھیں ایک مدینہ منورہ جس کی اساس توحید باری تھا تھی مدینہ کے انصار ہجرت سے قبل اکثر اسلام لا چکے تھے جاہلیت کے دور میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام مکہ میں ہی تھے ہجرت نہیں کیتے کی تھی مدینہ کے لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے اور ایک سفر کے موقع پر چھ افراد کی نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی چھپ چھپا کر اور آپ نے ان کو دین کی دعوت دی انہوں نے قبول کر لی واپس مدینہ لوٹے اور اگلے سال بارہ نوقاب حج پر آئے اور نبی اسلام کے ہاتھ پر رات کی تاریکی میں مینا کے میدان میں اسلام کی بیعت کی آپ نے ایک سفیر بھی ساتھ بھیج دیا مصر بن عمیر رضی اللہ عنہ اس نے دعوت کا کام کیا اگلے حج میں پچہتر نوقا حج کرنے آئے اور میدان میں نہ ہی بھی جب کہ پہلا روز تھا جمرہ اقبا کو جمرہ کبرہ کو کینکریاں مار کے وہ فارغ ہوئے تو رات کی تاریخی میں نبیر اسلام سے ملاقات ہوئی بیت کی اور نبی اسلام کو ہجرت کی دعوت دی اور کھلی شرائط پیش کر دی جس کو اوپن شرائط کہ آپ جو چاہے شرط لگا لیں لیکن آپ ہمارے ہاں تشریف لیں مکہ کے لوگ آپ کو قبول نہیں کر رہے اور در بدر جو ہے وہ ٹھوک رہے ٹھوکریں کھانا یہ آپ کا اور مسلمانوں کا تقریباً ایک امر معداد بن چکا ہے تو آپ ایک علیحدہ ریاست میں مدینہ منورہ میں تشریف لیں اور جو چاہے شرائط آپ پیش کر دیں ان پر ہمارا سمجھوتا ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بنیادی شرط پیش کی اشطارت ربی میری شرط میرے رب کے لیے ہے انتھا بدوح بلاۃ شر بوبی کہ تم نے اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا باقی کچھ معمولی امور تھے وہ آپ نے متعین فرما دیے مگر اساسی نقطہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی کا تھا اور پھر اللہ کے عمر سے ہجرت ہوئی اسی اساسی نقطے پر اللہ کی توحید اور شرک نہ کرنا یوں مدینہ منورہ بھی ایک نظریاتی مملکت ہے جس کی اساس اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور پیارے پیغم محمد الرسود اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اس اساس کو پوری طرح قائم کیا جو ایک وعدہ تھا اور اس مملکت کی تاسیس کی جو کڑی شرط تھی اسے ہمیشہ ملحوظ رکھا تو مدینہ منورہ اپنی آزادی کے فوراََ بعد ہی ایک مستحکم مملکت بن چکا تھا اسلام قائم ہو چکا تھا اور صرف دو سال کے عرصے میں یہ مٹھی بھر لوگ جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے باقاعدہ جہاد کی تیاری کر کے کفار قریش کو ایک ایسی شکست سے دوچار کر دیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی شان و شوق ٹوٹ گئی اور آخر مکہ مکرمہ بھی اسلام کی ریاست بن گیا اور پیارے بیگم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھی فتح کر لیا یہ اسلام کی شوکت اور عظمت ہے جس کی اساس اللہ تعالیٰ کے حق کی آبیاری توحید توحید کی اقامت مکہ آپ نے فتح کر لیا اور تاسیسی اعتبار سے توحید ہی کو اولیت دی اور ترجیح دی چنانچہ محمد الرسول اللّہ علیہ وسلم ایک چھڑی یا نیزہ لے کر بیت اللہ میں داخل ہوئے اور جائے حق وضاحق الباطل ان الباطلا کاان زحوق عائد کریمہ پڑھتے رہے اور بتوں کو توڑ دے رہے تین سو ساٹھ بتوں کو ایک ہی دن میں توڑ پھوڑ کے بیت اللہ کو پاک صاف کر دیا اللہ کے گھر کو جو کہ توحید کا گہوارہ تھا مگر شرک کی آماجگاہ بنا ہوا تھا پاک صاف کر دیا اللہ کی توحید آ گئی جا الحق وضاحت الباطل حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا کہ بتا دیا کہ باطل کب بھاگتا ہے جب حق آئے باطل نعروں سے نہیں بھاگتا ریلیوں سے جلوسوں سے اور تقریروں سے نہیں بھاگتا بلند و بالا داغوں سے نہیں بھاگتا ہاں تم حق لے آؤ باطل بھاگ جائے گا یہ اس کا وعدہ ہے اپنے اوپر حق قائم کر لو اپنے گھرانے پر حق قائم کر لو اپنے معاشرے پر حق قائم کر لو جہاں جہاں حق قائم کرو گے وہاں وہاں سے باطل بھاگ جائے گا یہ نعروں یا داغوں سے نہیں بھاگتا جلوسوں اور ریلیوں سے نہیں بھاگتا قراردادوں سے نہیں بھاگتا یہ عملہ حق قائم کرنے سے بھاگے گا چنانچہ آپ نے عملی طور پر بتوں کو توڑا اور توحید آ گئے. بیت اللہ پاک صاف ہو گیا اور پھر جناب علی کو آپ نے بھیجا لات قبر مشرف اللہ صبئی طور غلط اللہ تمستاحا علی جاؤ مکہ میں جاؤ ایک ایک گھر ایک ایک چوک چوراہے کو دیکھو اور جہاں کوئی مورتی نظر آتی ہے کوئی بت نظر آتا ہے اسے مسخ کر کے رکھ دو اور جو قبرستان میں اونچی قبریں انہیں ڈھا دو سطح زمین کے برابر کر دو کتنی قبر ہونی چاہیے یہ روز اول کی باتیں ہیں مکہ فتح کرنے کے پہلے دن کی بات ہیں یہ آرڈیننس آپ نے جاری کیا جناب علی کو بھیجا ایک ایک بت کو مسمار کر دو مسخ کر دو اور اونچی قبروں کو پست کر دو اور آپ کا ذاتی عمل کیا تھا آپ اکیلے بیت اللہ میں داخل ہوئے اور تین سو ساٹھ نصب کو گرا دیا انہیں توڑ پھوڑ دیا جال حق حق آ حق کے آتے ہی رحاق الباطل باطل بھاگ جاتا ہے تو باطل کا نفور حق کے تسلط سے ہوتا ہے نہ کہ داڑوں اور نعروں سے آپ ریلیاں نکالیں گے اس قسم کے نعرے لگائیں گے باطل اور خوش ہوگا کہ وہ کام تو کر نہیں رہے جو کام ضروری ہے اور وہ کام کر رہے ہو یہود و انصارہ کی پیروی میں اس قسم کے ہتھ وہ ہی استعمال کرتے ہیں جس سے قطر اصلاح کی کوئی توقع نہیں ہے اور حق آنے کی کوئی امید نہیں تو مکہ مکرمہ مدینہ مرورہ ان کی باقاعدہ تاسی سے نو اللہ کے پیارے پیغمبر نے نفرمائے اور اساسی طور پر توحید ہی کو آپ نے قائم کیا یہ نقطہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ باقی سارے امور کی اصلاح جو ہے وہ توحید کی اصلاح پر قائم ہے اللہ تعالیٰ کے حق توحید کو تم پوری طرح بجا لاؤ اس کا سچا فہم حاصل کر لو اسے اپنا بھی لو اور نافذ بھی کر دو تو اللہ خوش ہو جائے اور جب وہ خوش ہو گیا تو تمہارے سارے حقوق پورے کر دے گا امن سکون سلامتی آفیت دشمن پر غلبہ رزق کی فراوانی سب عطا فرما رماری کیونکہ یہ ساری عطا اللہ کے امر سے ہوگی تمہاری ذاتی جدو جو ہوتی اس میں کفایت نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اس کا امر نہ ہو اور اس کا امر جو ہے وہ اس کا حق پورا کرنے کے ساتھ مشروع تھی تو یہ ایک تقسیم ہے آسمان اور زمین کی جو آسمان والا ہے اس کا ایک حق ہے اور جو زمین والے ہیں ان کے کئی حقوق ہیں بس زمین والے آسمان والے کے حق کو پورا کر دیں یہ اس کی عدیم الشان نعمت ہے کہ اس نے ایک ہی حق عطا فرمایا قائم فرمایا انعامات بہت دیے لات و حصوحت اتنے دیے کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے اس قدر دے چکا ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے اور اس پر مستضاد یہ ہے دین شکر تم لازی اگر صحیح شکر ادا کرتے رہو گے تو اور دوں گا اور عطا کرتا جاؤں گا مگر اس سب کے بالمقابل حق ایک ہی ہے اور بحق کے توحید ہے اور تمہارے حقوق بہت سے ہیں تمہیں امن رزق سلامتی سکون آفیت خیر ہر قسم کی نعمت چاہیے سب عثاط ہوں بس وہ اس حق کے توحید کے ساتھ منسلک تو آسمان والے کا حق زمین والوں پر توحید ہے زمین والے اس کو پورا کر دیں تو پھر زمین والوں کے سارے حقوق آسمان والا پورے کر دیں گے اور یہ نظام اگر قائم ہو جائے تو پھر امن و سکون کی فراوانی ہوگی اقتصادی بحالی ہوگی معیشت کا استحکام ہوگا اور کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا اس کے بعد اگر کوئی نقصان ہوتا ہے یا کوئی فقر یا تنگی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے بندہ اگر شروع خروع ہو جائے تو اللہ تعالی بندے کے جو دراجات آخرت کے ہیں وہ اور بلند کر دیتا ہے اور آخرت کی نعمتیں اور فراوانی سے عطا فرما دیتا ہے نبی اسلام کے دور میں توحید بھی تھی اطاعت بھی تھی مگر اللہ کی آزمائشیں آتی تھیں کبھی عارضی شکست کی شکل میں اور کبھی فقر و فخر کی شکل میں یہ پرور کا امتحان تھا نبی اللہ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کچھ بندوں کے بڑے دراجات اعلا جنت میں تیار ہیں مگر ان کے عمل ان دراجات کے مطابق نہیں ہیں چھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی امتحان میں ڈال دیتا ہے کوئی بیماری کی شکل میں یا کسی فقر یا فاقے کی شکل میں یا کسی اور مصیبت کی شکل میں اور صبر کی توفیق بھی دے دیتے ہیں پھر وہ بندے صبر کر کے اس درجہ کے مستحق بن جاتے ہیں جو جنت میں ان کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر یہ عذاب نہیں ہوتا اللہ کا امتحان ہوتا کچھ لوگوں پر دنیا کے عذاب اللہ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں قہر ہوتے ہیں اور اس کی ناراضگی کا مظہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں پر دنیا کے عذاب اللہ کا امتحان ہوتے ہیں جن پر صبر کر لینا سر و سر اللہ کی رحمت کا موجود ہے اور انسان اس فرق کو محسوس کر سکتا ہے اپنے اعمال کو پرکھ کر اپنے اعمال کا اختبار کر کر جو کو تکلیف پہنچے اپنے اعمال کو یاد کرے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی حسن بصری رحمہ اللہ ایک وقت آیا ان کے گھرانے پر ایک تکلیف نازل ہوئی ایک بڑی ناقابل برداشت تکلیف ان پر نازل ہوئی انہوں نے اپنے اعمال کی طرف رجوع کیے کہ آخر مجھ میں کون سی ایسی خامی آ کہ میں اس تکلیف سے دوچار ہوا اور میرا گھرانہ اس تکلیف سے دوچار ہوا تو انہیں یاد آیا کہ آج سے چالیس سال پہلے میں نے ایک بندے کو مفلس کہہ کے بلایا تھا مفلس مفلس افلاس کا شکار یہ افلاس دنیا کے مال کے تعلق سے بھی ہوتا ہے اور نیکیوں کے تعلق سے بھی جس بندے کی نیکیوں میں کمی ہو اسے مفلس کہا جا سکتا ہے اور قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو دنیا کے بے تحاشا اعمالِ صالحہ لے کر آئے مگر اس نے حقوق الباد میں بڑی گڑبڑ کر رکھی ہوگی کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کو ناجائز مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو قتل کیا ہوگا یہ حقوق کی بربادی اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلا لے گا اور اس کے سارے مظلوموں کو بھی اور پھر انصاف قائم کرے گا اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے دے گا اور مظلوموں کے گناہ اس ظالم کو دے دے گا یہ شخص جو نیکیاں لایا تھا بظاہر جنت اپنے سامنے دیکھ رہا تھا یہ دوسروں کے گناہ اٹھا کر جہنم میں چلا جائے گا فرمایا کہ یہ مفلس ہے تو مفلس کے کئی معنی ہیں حسن بصری نے سوچا کہ آج سے چالیس سال پہلے میں نے ایک بندے کو مفلس کہہ کے بلایا تھا لگتا ہے کہ یہ عذاب اور یہ تکلیف اور یہ مرض جو میرے گھرانے پر نازل ہوئی میری اسی نافرمانی کی سزا ہے یہ صلف صالحین ان کی سوچ کا محور اپنے گناہوں کو بھولتے نہیں تھے اپنے گناہوں کو یاد رکھتے تھے امیر عمر امن خطاب رضی اللہ عنہ صلی حدیبیہ کے موقع پر کچھ تلخ باتیں کہہ اٹھے یا رسول اللّہ سلم یہ معاہدہ کیوں کیا ہم کمزور ہیں نہ حق ہیں ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں یہ صلح کیوں کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کہہ دیں اور نبی علیہ السلام نے یہ کہہ کر خاموش کر دیا الصطیٰ علیہ رسول اللہ عمر یہ باتیں کیوں کر رہے ہو کیا تم یہ جانتے نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں بس یہ سن کر خاموش ہو گئے اللہ و رسول ہوں عالم آپ دیدہ ہو گئے اور اپنی زبان کے ان جملوں کو کوئی بھولے نہیں ہیں کہ امل تو اعمالہ میں نے ان جملوں کا داغ دھونے کے لیے بڑی بڑی نیکیاں کی اسی نیت سے کہ اللہ اس داغ کو دھو ڈالے جو میں نے سلح دیبیہ کے موقع پر یہ الفاظ کہہ دیے تھے کیوں کہتے یہ صرف صالحین کا وطیرہ اپنی زبان کی باتوں کو فراموش نہیں کرتے تھے ابو حدیفہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں ان کے والد فوت ہو گئے قتل ہو گئے کافر تھے بڑا ان کو رنج تھا بڑے ان کو دکھ تھا دکھ یہ تھا کہ میرے والد کو اگر مہلت مل جاتی سمجھدار تھے اسلام قبول کر لیتے لیکن قتل ہو گئے اسلام سے محروم چلے گئے یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی ندا سنائی تھی کہ میرے چچا عباس کو قتل نہ کرنا اگرچہ وہ کافروں کے ساتھ آئے مکہ سے مگر وہ دل سے اسلام قبول کر چکے اللہ نے خبر دے دی تھی میرے چچا کو قتل نہ کرنا بس زبان سے یہ جملہ بے ساختہ نکل گیا کہ کیوں نہ قتل کریں میرا باپ قتل ہو اور آپ کا چچا قتل نہ ہو انہیں حقیقت حال کا علم نہیں تھا اس لیے حقیقت حال کو جانے بغیر کبھی منہ سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے اور وہ لوگ انتہائی خطرناک روی پہ چل رہے ہیں جو تکفیری منج کے حامل ہیں کیونکہ تکفیر تو ظاہر و باطن کے ساتھ ہوتی وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں باطن سے نابلد ہوتے ہیں چنانچہ حذیفہ نے بھی ظاہر کو سنا کہ میرے چچا کو قتل نہ کرنا حالانکہ عباس کفار کے ساتھ مکہ سے آئے تھے ان کی صفوں میں تھے کیوں نہ قتل کر حقیقت حال سے وہ واقف نہیں تھے اللہ نے اطلاع دے دی تھی کہ عباس دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں مصدارفین میں سے اور پھر بعد میں اس بات کا دکھ ہوا جب حقیقت حال کا علم ہوا اور پھر توبہ کرنے بیٹھ گئے اور کہا کہ یا اللہ میں تب اپنی توبہ قابل قبول سمجھوں گا جب کسی میدان جنگ میں میرے گلے پر کسی کافر کی تلوار چل جائے جب یہ تلوار پھیرے گی اور چلے گی یا گردن کٹے گی پھر مجھے یقین آئے گا کہ تو نے میری توبہ قبول کر لی اور پھر جہاد کے لیے وقف ہو گئے کسی میدان سے پیچھے نہ رہے ہمیشہ ہر جہاد میں شریک ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اور بالخیر آپ کے دور میں ایک جنگ میں شریک تھے اور ایک دشمن نے آپ پر وار کیا تلوار چل گئی جامع شہادت نوش کر لیا اور یوں ایک روحانی خوشی حاصل ہو گئی کہ وہ علامت میرے سامنے آ گئی میری توبہ کی قبولیت کی تو یہ زبان کے الفاظ زبان کے مکالمے بہت ان کی اہمیت ہے سرف صالحین ان کو فراموش نہیں کرتے تھے ہمیشہ یاد رکھتے تھے اور توبہ کرتے رہتے تھے یہ منحج ہم نے اپنا ہمیں اپنانا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمارے معاملات بھی سنوار دے اللہ ہم کو توبت المسوخ کی توفیق دے سچے استخار کی توفیق دے وہ وعدہ جو کار فرما تھا استقلال پاکستان کے موقع پر اللہ اس وعدے کی تکمیل کی توفیق دے دے اللہ ہمارے دلوں کو ہمارے ظاہر کو باطن کو ہمارے ماحول کو گھر بار کو گلی محلے کو توحید سے بھر دے اور یہ مملکت پاکستان جو ہے یہ یقیناً توحید کا گہوارہ بن جائے اور یہاں توحید کا نظام قائم ہو جائے یہ اللہ کی نظا کی علامت ہے اور یہی ہماری کامیابی کا ایک قوی اساس ہے اللہ پاک میں عطاف رمع اقول و قولی قول ہاضہ وصطف اللہ علیہ ولکم واح دعوانا ان الحمدللہ رب العالم اللہ وسلات وسلم رسول اللہ وبائ بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت کام لاجل عطا فرما دیں اور ہمارے جماعتی بزرگ تھے یہ سکھر کے قریب ان کا آج انتقال ہو گیا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت ان کو ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اللہ تعالیٰ ان کی بشی لغزشیں ساری معاف فرما دیں یہ ہمارے رحمانیہ کے مدرس عبد الواحد صاحب کے والد ہیں جن کا آج انتقال ہوا اللہ تعالیٰ کی مفرت فرمائے یہ محمد ثاقب موٹا والا کا انتقال ہو گیا ان کی دعائ مفرت کی اپیل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی مفرت فرمائے یہ سکندر حسین صاحب کی اور محمد اسماعیل صاحب کی زوجہ کے لیے صحت کی دعا کی اپیل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحتِ کامل عاجلہ عطا کرنا دے یہ آج کا اعلان کراچی کی ایک جگہ کے لیے ہے یہ مسجد فاطمہ یہ صرافہ بازار میں الحمد للہ قائم ہے بالکل یہ کاروباری ایک مرکز ہے اور اس کی چھت پر یہ مسجد الحمد للہ قائم ہے اور چونکہ مسجد اب تنگ پڑ جاتی ہے نمازی کافی بڑھ چکے ہیں تو اس کی اوپر کی چھت کا بھی سودا الحمد للہ کر لیا گیا ہے تاکہ اسے بھی مسجد میں شامل کر کے اس تنگی کا ازالہ کیا جا سکے اور جو اس کی ایک مطلوبہ رقم تھی وہ کافی جمع ہو چکے پینتالیس لاکھ روپے کا سودا تھا تیس لاکھ روپے ساتھی نے جمع کر لیے اور باقی صرف پندرہ لاکھ کا معاملہ باقی ہے جو صابق خیر ہیں وہ اس میں آگے بڑھیں ساتھی آج بھی موجود ہیں ان کے ساتھ تعاون کیجئے اور بعد میں بھی وہاں جا کر رابطہ کر کے جو ہے وہ تعاون کرتے جائیں تاکہ مسجد کی توسیع ہو جائے اور یوں اللہ کے فضل سے صدقہ جاریہ کی ایک بہترین صورت آپ کو حاصل ہو جائے نمازیں اور جمعہ اور دروس۔ اور قرآن پاک کی طرف ذکر اللہ یہ ساری نیکیاں ان میں آپ شریک ہو جائیں گے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے تھوڑے سے ایک دنیاوی مال کے خرچ کرنے پر اللہ پاک تحفی غذا فرما دے اندہ نحمد ہُنستِ عین ہُنستََََََََََََ فرو بنودالشورفسن و سيہ الم علينہ ميں فلاں و لا حد الا اللہ اللّہ لا الشريق اللہ وشهد ان محمدًا عبدُه ورسولُ أما بعد فإن خيرَ الحديثِ كتابُ اللهِ وخيرَ الهدي هدي محمدٍ صلى اللهُ تعالى عليه وسلم وشرُ الأمورِ محدثاتها وكلُ محدثةٍ بدعة وكلُ بدعةٍ ضلالة وكلُ ضلالةٍ في النار من يذر الله ورسولَه فقد رشد وهتدى ومن يأسي الله ورسولَه فقد ضل وغاوا اللهم صل على محمدٍ وعلى محمد كما صليت على إبراهيم ولا علبراہیم آل النک احمید المجد اللّہ مبارک على محمد ولا عل محمد ربنا بارکل ابراہیم ولا عل ابراہیم النکمید المجد ربانہ لاتا خزن الن سینہ اول ربانہ ولاحم علینہ اصرم کماحم الطلین ربانہ وولۃمل لنا به بعف عنا بغفلنا برحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم منصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم بجعلنا منهم جزء من حضره دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين الله